دوبارہ سیشن کی شروعات کی جا رہی ہے اس درخواست کے ساتھ کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سامنے تو شیف رہیں کچھ لوگ ستونوں کا فائدہ اٹھا کر کے سو جاتے ہیں اور شیخ ہمارے ماشاءاللہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ شیخ کے ساتھ جسم کے ساتھ دل کے ساتھ آنکھ اور کان سب کے ساتھ رہیں تبھی انسان ان حاصل کراتا کر ہے جیسے ماشاءاللہ اللہ کے سامنے کچھ لوگوں کا متحرک ہیں تو جو ستولوں کے پیچھے ہیں کا سہارا لیے ہوئے ہی ہیں ان سب سے گزارشیں بھی سامنے آ جائیں ستون سے اگر آپ پیڑ لگا کے بیٹھیں گے تو جلدی نہیں آ جائے گی سمجھ رہے ہیں نا اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سامنے آ جائیں کیونکہ شیخ انداز ہے ماشاء اللہ تدریسی انداز ہے اور ایک ایک بات ماشاء اللہ آپ سب لوگوں کے دل دماغ میں پیرست کرنا چاہتے ہیں اور اللہ حلامی نے شیخ محترم کو لڑکا دیا ہے اس سے پہلے آپ سب لوگ اندازہ کر سکتے ہیں اس لیے اور یہ خرید و کے مسائل ہیں اور اس کے لیے بہت زیادہ اصل اور دماغ اور دلتناک سے حاضر رہنے کی ضرورت ہے اس لیے آپ لوگوں سے گزارش سامنے آ جائیں جی زخم الخت میں پھر دوبارہ شیخ مطلب سے گزارش کرتا ہوں کہ شہر اپنے درس کا آغاز بنائیں اللہ حال ہمیں ادھر سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہمارے انافہ کر زخم اللہ خیر. و الصلاة والسلام و علی سید اما بعد ہم حقود کی اقسام پڑھ رہے تھے کہ مالی معاہدوں کی اقسام کیا ہیں تو اس بارے میں تین تقسیمات ذکر کی گئی ہیں ان میں سے دو ہم پڑھ چکے ہیں پہلی تقسیم تھی حکم کے اعتبار سے معاہدوں کی اقسام عقد صحیح عقد فاسد اور دوسری تقسیم تھی حقیقت کے اعتبار سے وقوع کی اقسام اور تیسرے نمبر پہ ہے اثرات اور نتائد کے اعتبار سے معاہدوں کی اقسام تو پہلی قسم ہے عقد لازم عقد لازم کیا ہے فسکو اردو میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہ وہ معاہدہ جسے کوئی فریق دوسرے فریق کی مرضی کے بغیر کینسل نہ کر سکے اور شیخ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ کئی دفعہ فریقین کی طرف سے معاہدہ جو ہوگا وہ لازمی ہوگا تو لزوم دونوں جانب سے ہوگا اور کئی دفعہ لزوم ایک طرف سے ہوگا دونوں طرف سے لزوم ہوگا یعنی کہ دونوں میں سے کوئی بھی اس معاہدے کو اکیلے منسوخ نہیں کر سکتا اس کی مثال انہوں نے دی ہے عقد البہ بے قطد آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اپنی گاڑی یہ بیچ رہا ہوں ایک لاکھ ریال میں تو دوسرا فریق کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے قبول کر لیا اب آپ لوگ اس مجلس سے اٹھ گئے یا آپ دونوں میں سے کوئی اٹھ گیا تو اب وہ عقد کیا ہو جائے گا لازم ہو جائے گا لازم کب ہوگا جب کوئی ایک اٹھ جائے یا دونوں اٹھ جائیں اور جب تک دونوں مدرس میں موجود ہیں تب تک عقد لازم نہیں ہے تو جب دونوں اٹھ گئے یا ان میں سے ایک اٹھ گیا تو اب یہ عقد لازم ہو گیا یعنی کہ پکا ہو گیا اب دونوں میں سے کوئی بھی اس کو کینسل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا ہاں اگر کوئی ایپ پایا جائے تو وہ الگ بات ہے وہ تو ایپ کی وجہ سے ہوگا لیکن ایپ کے بغیر کہ آپ اس چیز میں جس کی وے ہو رہی ہے کوئی ایپ بھی ثابت نہ کر سکیں اور پھر بھی کینسل کرنا چاہیں تو آپ کو اختیار نہیں ہے اللہ یہ کہ دوسرا فریق بھی اپنی رضامندی کا اظہار کرے اور کبھی جو ہوتا ہے لزوم وہ ایک طرف سے ہوتا ہے دوسری طرف سے نہیں ہوتا اس کی مثال کیا ہے گروی والا رہن والا عقد یعنی کہ ایک آدمی دوسرے سے قرضہ لیتا ہے ایک لاکھ ریال اور قرضہ دینے والا کہتا ہے کہ کوئی چیز آپ کو گروی دینا ہوگی کیا گروی دیں گے جی میں اپنا مکان گروی دوں گا معاہدہ ہو گیا اب یہ مکان گروی پہ دینا یہ عقد جو ہے یہ عقد لازم ہے لیکن ایک طرف سے دونوں طرف سے نہیں کیا مطلب جس نے مکان گروی پہ دینا ہے اس پہ لازم ہے کہ یہ مکان گروی پہ دے اس کے حوالے کرے لیکن دوسرا جو ہے وہ کہہ سکتا ہے چلو یا رہنے رہی کوئی بات نہیں مکان بھی اپنے پاس رکھو مجھے تمہارے اوپر یقین ہے انشاءاللہ تم اس کے بغیر ہی دے دو گے تو اب یہ گروی والا جو عقد ہے یہ دو طرف سے لازم نہیں ہے کتنی طرف سے لازم ہے ایک طرف سے لازم ہے اچھا اور دوسری قسم کیا تھی اثرات اور نتائج کے اعتبار سے معاہدوں کی اقسام کی دوسری قسم کیا ہے عقد جائز وہ معاہدہ جسے دوسرے فریق کی مرضی کے بغیر کینسل کرنا ممکن ہو دوسرے کی مرضی کا آپ انتظار نہیں کریں گے آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں اس کی مثالیں کیا ہیں اس کی ایک مثال ہے عقد کا دو لوگ جو ہیں پارٹنرشپ پہ کاروبار کرتے ہیں تو اب ان میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹ سکتا ہے لیکن یہاں پہ ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ دوسرے کو نقصان نہ ہو یعنی کہ آپ جن دنوں شراکت ختم کریں گے پارٹنرشپ ختم کریں گے ان دنوں کو ایسا مسئلہ نہ ہو کہ آپ کے پیچھے ہٹنے سے اس کو شدید نقصان ہو جائے بلکہ ہلکا پھلکا نقصان تو ہوتا ہی ہے جب بھی کوئی پیچھے ہٹے گا لیکن کوئی ایسا نقصان جو بہت بڑا ہو اس کے لیے نقابل برداشت ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے ورنہ آپ عقد الشریقہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں ایسے ہی عقد الوکالہ آپ کسی معاملے میں کسی کے وکیل بنے ہیں تو اخلاقی لحاظ سے گرچہ اچھا نہیں لگتا کہ اب آپ نے وکالت کی حامی بری تھی کہ میں آپ کی نیابت کروں گا آپ کا وکیل پُنان جگہ پہ بنوں گا اور پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں لیکن شری لحاظ سے برحال آپ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں وکالت کا عقد آپ نے کیا میں آپ کی نیابت کروں گا فلان جگہ پہ جا کے لیکن اب آپ کہتے ہیں نہیں جی میرے حالات اجازت نہیں دیتے میں آپ کی وکالت نہیں کر سکتا تو یہ ایسا عقد ہے کہ جس کو کینسل کرنا جائز ہے ایسا معاہدہ ہے کہ جس سے پیچھے ہٹنا جائز ہے تو یہ تھی چند اقسام اب ہم باقاعدہ قواعد کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہمارا دورہ کس بارے میں ہے کوئی صاحب بتائیں گے جی القوائد الفیہ المتعلقہ بل کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے دورات ہوئے ہیں اس میں میں کسی سے کسی بھی وقت سوال کر لیتا ہوں ابھی تک میں نے ایسا سوال نہیں کیا عام سوال کر رہا ہوں جو مرضی جواب دے دے لیکن اب آپ نے ناشتہ بھی کر لیا ہے اگر میں اس طرح سوال نہیں کروں گا تو آپ نیند کی حالت میں رہیں گے اس لیے ذہنی طور پہ تیار رہیں کسی سے بھی کسی وقت پر نام لے کر ان کے اشارہ کر کے سوال ہو سکتا ہے جی آپ جواب دیں ذرا اس لیے چاہوں گا کہ آپ توجہ مجھے اپنی مکمل توجہ دیں ہاں دو جی دی. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جو دور بیٹھے ہیں جیسے فہیم بھائی ہیں کہتے ہیں ان سے سوال جو ہے لازم نہیں کرنے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں چلیں جی تو یہ دیکھیں پہلا فائدہ کیا ہے عربی میں ذرا دیکھیں الاصل افل بیوئی الباحا اور اردو میں اس کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے کہ ویو میں اصول یہ ہے کہ ہر بے مباح ہے اصول کیا ہے کہ ہر بے کیا ہے مباح ہے اچھا اب اس قیدے میں پہلا سوال یہ اٹھے گا کہ جب کسی قیدے میں یہ الصل کا لفظ آتا ہے تو یہ الصل کے لفظ کا فائدہ کیا ہے جی آپ کو بس کچھ مسئلہ ہو گیا پتہ نہیں کیسے ہو گیا مجھے سمجھ نہیں آ رہی لفظ ہے الاصلو کیا ہے الاصلو کسی قاعدہ میں الاصلو کہنے کا فائدہ کیا ہے علماء کرام کوئی قاعدہ بیان کرتے ہوئے یہ کیوں کہتے ہیں الاصلو فی فل بیو البا السلو کا لفظ کیوں بولتے ہیں اس کے فوائد کیا ہے یہ اس کے شیخ صاحب بتائیں گے چار پانچ فوائد ہیں ایک فائدہ نہیں ہے آپ کے آپ بھی اچھا بتا رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں ماشاءاللہ اس کے کئی جی کئی فوائد ہیں اس کے جو ابھی میں ذکر کروں گا تقریباً پانچ ذکر کیے ہیں شیخ صاحب نے تو اب سوال کیا ہے کیوں جی شیخ صاحب جی عبدالمجیت بھائی سوال کیا ہے یہ بتائیں اب سوال آپ کے پاس لکھا بھی ہوا ہے جیسے اوپر دیکھ کر گیا کر دیں یعنی کسی قیدے میں جب آپ الاصل کا لفظ بولتے ہیں کسی بھی قیدے میں تو الاصل کا لفن بولنے کا فائدہ کیا ہے بس اتنا سوال ہے کسی, کی, کسی بھی قاعدے کے آغاز میں آتا ہے السلو اب یہاں پہ کیا اصل یہ ہے کہ ویو میں اصل کیا باہرات جائز ہونا کسی بھی مسئلے میں اس کے تعلق سے بہت سارے تاثرات ہو سکتے ہیں لیکن جو حقیقت ہاں تو یہ شیر سب بیان کرنا چاہیں گے اب یہ کہنے کا فائدہ کیا ہے اچھا پہلے شرکت کہتے ہیں اس کا لفظی معنی کیا ہے کہتے ہیں القاعدہ المستمر رہ الاصل کا لفظی معنی کیا ہے القاعدہ ایسا قاعدہ جو مسلسل جاری رہے گا الصل کا مانا کیا ہے القاعدہ المستمر اچھا اب کہنے کے فائدے کیا ہے یہ سنتے جائیں پہلا فائدہ جب کسی قاعدے کے شروع میں لفظ الاصل آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس قیدے کے نیچے ذکر کیا جائے گا اس میں کسی توقف کی تردد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ اصل کے اوپر ہیں تو آپ یہ کام کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے مثال کے طور پہ اب اسی قیدے میں ہم نے کیا کہا ہے الاصلو فل ویو الباہا کہ ویو میں اصل کیا ہے اباہا جائز ہونا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کوئی بھی بے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اصل یہ ہے کہ ہر بہ حلال ہے اصل یہ ہے کہ ہر بے جائز ہے تو اس میں کسی توقف کی تردد کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی بھی وے کر سکتے ہیں دوسرا فائدہ کہ جو اصل کے اوپر ہوگا دلیل کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا میں ایک کاروبار کرنے لگا ہوں کوئی آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ دی دلیل دیں کہ کاروبار جایا جائیے میں کہوں گا میں تو اصل کے اوپر ہوں اصل یہ ہے کہ ہر بے کیا ہے مباح ہے دلیل میں نہیں دوں گا اس کے مباح ہونے کی آپ دلیل دیں گے اس کے غلط ہونے کی کیونکہ میں تو اصل کے اوپر ہوں اصل یہ ہے کہ ہر بے مباح ہے جب کسی کہہ دے کے شروع میں اصل آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس میں بیان کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے وہ مباح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل میں نہیں دوں گا جو اصل کے اوپر ہے وہ دلیل نہیں دے گا دلیل وہ دے گا جو اصل کے خلاف بات کر رہا ہے اب بی میں اصل کیا ہوئی تھی کہ ہر بے کیا ہے وہ ہے اب جو کہتا ہے میری بے کو کہ آپ نے جو بے کی ہے یہ غلط ہے دلیل وہ دے گا میں نہیں دوں گا یہ یہ دوسرا فائدہ ہے اس کا اچھا جی تیسرا فائدہ کیا ہے کہ قاعدہ جو ایسا قاعدہ جس میں اصل کا لفظ آ رہا ہوگا وہ کسی بھی اختلاف کی شکل میں میزان بنے گا کیا بنے گا معیار بنے گا میزان اور معیار بنے گا جب بھی جج کے پاس کیس آئے گا کادی کے پاس سالس کے پاس کیس آئے گا اور ایک آدمی اصل کے اوپر ہے اور دوسرا آدمی اصل کے خلاف ہے تو قاضی کس کے حق میں فیصلہ کرے گا اس آدمی کے حق میں فیصلہ کرے گا جو اصل کے اوپر ہے جو اصل سے ہٹا ہوا ہوگا اس کو دلیل دینا پڑیں گے اس کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جو اصل کے اوپر ہے اس کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا چلے جی چوتھا فائدہ اصل کا کہ جب آپ وہ کوائد یاد کر لیں گے جن کے شروع میں اصل کا لفظ آتا ہے تو آپ بہت سی جزیات اور تفصیلات کو یاد کرنے سے محفوظ رہیں گے آپ کو یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یعنی کہ اب آپ مثال کے طور پہ اسی پہلے قہدے کو لے لیں پہلا قہدہ کیا ابھی جو ہم پڑھ لیں ہیں الصل حفیل بھی ہوئی بولیے ذرا الصل حفیل بھی ہوئی کہ بے میں اصل کیا ہے کہ ہر بے کیا ہے مباح ہے اب یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سائیکلوں کا کاروبار بھی جائز ہے پنکھوں کا کاروبار بھی جائز ہے پانی کا کاروبار بھی جائز ہے کتابیں بیچنی بھی جائز ہیں کپڑے بیچنے بھی جائز ہیں جناب والا لوہا بیچنا بھی جائز ہے وہ بھی جائز <سؤال> یہ کتنی چیزیں آپ یاد کریں گے اس کی جگہ پہ آپ اتنا یاد کر لیں کہ فی فل الاباحہ تو بہت لمبا لمبی چوڑی چیزیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بس اتنا آپ اصول یاد کر لیں گے اس میں ساری چیزیں داخل ہو جائیں گی تو اصل کا یہ بھی فائدہ ہے اور اس کی ایک مثال بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا کہ محرم جو ہے جو حالت حرام میں ہو وہ کیا کیا پہن سکتا ہے جو حالت حرام میں ہے وہ کون سا لباس پہن سکتا ہے کون کون سی چیزیں پہن سکتا ہے تو اللہ کے رسول نے کون سی چیزیں بتائی تھیں آپ نے وہ چیزیں بتائی تھیں جو محرم نہیں پہن سکتا جو ممنوع تھیں وہ بتا دی اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی وہ عباہت کے اوپر ہے اسی لیے ہم آج کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چادروں کی جگہ پہ کمبل لینا چاہے لے سکتا ہے لے سکتا ہے کیا اس میں مزدلفہ میں اگر کمبل لے کر کچھ سونا چاہے بس سارے چہرے کو ننگا رکھے کوئی اطراض ہے اس کے اوپر کوئی اطراض نہیں کیونکہ جو چیزیں ممنوع تھیں وہ آپ نے بتا دی یہ جو رمال ہے سفرن کا بطور چادر اس کو پہننا چاہیے پہن سکتے ہیں پہن سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کیوں دلیل کیا کیونکہ آپ نے روکا نہیں اس سے جو چیزیں ممنو سی آپ نے بتا دی باقی سب چیزیں کیا ہیں وہ با ہیں اس لیے نبی وسلم نے یہ نہیں جواب دیا تھا کہ یہ یہ چیزیں پہن سکتا ہم نے جواب دیا تھا یہ یہ چیزیں نہیں پہن سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کو یاد کر لو کیوں نہیں پہن سکتا باقی سب چیزیں جیتیں اچھا جی پانچواں فائدہ کسی قیدے کے شروع میں الاصل کہنے کا بھی میں جب کہتے ہیں نا السلو کسی بھی قیدے کے آغاز میں جب کہتے ہیں السلو تو یہ السلو کہنے کا پانچواں فائدہ کیا ہے پانچواں فائدہ یہ ہے کہ یہ الفاظ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قیدے سے مستثنا ہیں جو قیدے سے کیا ہے مسسنا ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بے میں اصل یہ ہے مثال کے طور پہ اس قہدے میں آپ کہہ رہے ہیں اصل یہ ہے کہ ہر بے کیا ہے مباح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مباح نہیں ہیں یہ ہے کا لفظ بتا رہا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں دوسری بھی ہیں ایک اصل ہے غالب جو ہے عام طور پہ کیا ہے کہ ہر بے کیا مباح ہے لیکن کچھ بے ایسی ہوں گی جو مباح نہیں ہوں گی یہ لفظ اشارہ کر رہا ہوتا ہے السلو کا لفظ بتا رہا ہوتا ہے اس سے اشارہ مل رہا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو مباح نہیں ہوں گی تو یہ پانچ فوائد ہیں کسی قیدے کے شروع میں السلو لفظ استعمال کرنے کے کیا پانچ چیزیں ہیں دھیان سے نمبر ایک کہ جب کسی قیدے کے شروع میں السلو آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قیدے کے مطابق آپ عمل کیجئے آپ کو کسی توقع فطرت کی ضرورت نہیں ہے دوسرے نمبر پہ دلیل کا مطالبہ آپ سے نہیں کیا جائے گا کیونکہ آپ تو اصل کے اوپر ہیں دلیل کا مطالبہ اس سے کیا جائے گا جو کہے گا کہ یہ چیز غلط ہے یہ بے غلط ہے اور تیسرے نمبر پہ جب کہیں خلاف ہوگا تو میزان اور ترازو کیا ہوگا یہ قاعدہ ہوگا جو اصل کے اوپر ہوگا اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا اور چوتھے نمبر پہ جب آپ الاصلو والے قیدے یاد کر لیں گے جن کی کے شروع میں اصلو کا لفظ آتا ہے تو بہت سی چیزیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت پیش سے نہیں آئے گی کیونکہ السلو کہنے سے بہت سی چیزیں خود بخود آپ کے ذہن میں بیٹھ گئیں اور پانچویں نمبر پہ یہ کہ اسلو کا لفظ بتا رہا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں اس قیدے سے مسلسل ہیں شیخ صاحب نے یہاں پہ بھی ایک مثال دی ہے یہ قیدا ہے ال اسلو برا آتو ذمہ السلو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیدا یہ ہے اصل یہ ہے کہ مسلمان کا جو ذمہ ہے وہ حقوق سے بری ہے وہ کس سے بری ہے حقوق سے بری ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ بھائی اس عورت کا خرچہ آپ کے ذمہ ہے وہ آگے سے کیا کہے گا الصل اوپر ذمہ اصول یہ ہے کہ میرا ذمہ بری ہے میرے ذمے کچھ بھی نہیں ہے میں نے کسی کو کچھ نہیں دینا میرے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس عورت کا خرچہ میرے ذمے ہے دلیل لائیے دلیل لائیے اب آپ کو دلیل لانا پڑے گی کہ فلاں آیت میں آیا ہے فلاں حدیث میں آیا ہے کہ عورت کا خرچہ اس کے خامن کے ذمے ہے اس کا لباس اس کے خامن کے ذمے ہے اس کی رہن اس کے خامن کے ذمے ہے اس سے پہلے وہ کیا تھا بری. وہ بری تھا اس کا ذمہ بری تھا اب جب آپ نے دریاز دیے تو اب پتا چلا جی اس عورت کا خرچہ واقعی آپ کے ذمے ہے یا اس کے خامن کے ذمے ہے ورنہ اصل یہی ہے کہ اس کا ذمہ جو ہے وہ بری ہے اس کے ذمے کچھ نہیں ہے ایسے ہی کہتے ہیں ایک قیدا یہ ہے حفقی قیدا السلف العدم وہ امور جو پیش آتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں واقع ہوتے ہیں ان میں اصل یہ ہے کہ وہ نہیں ہوئے اصل کیا کہ وہ واقعہ نہیں ہوا جو واقعات کبھی کبھی پیش آ جاتے ہیں جو حادثہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے اس میں اثر یہ ہے کہ وہ واقعہ نہیں ہوا وہ حادثہ پیش نہیں آیا اس کی مثال کیا کہتے ہیں ایک انسان آیا وہ کہتا ہے شیخ میں نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ میری ہوا نکلی ہے تو ہم آگے سے کہیں گے السل فل امورت العادم یہ ہوا جو کبھی کبھی نکلتی ہے اس میں اثر کیا ہے کہ وہ نہیں نکلی اب اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ نکلی ہے پھر تو آپ کی نماز ٹوٹی ہے ورنہ اصل یہ ہے کہ وہ ہوا نہیں نکلی تو یہ پھر کی قاعدہ ہے کس سے وہ شیخ صاحب کہتے ہیں ہم اس کو دلیل بنا دیں گے پھر کہتے ہیں کہ ایک اور انسان ہے وہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں نے محسوس کیا کوئی چیز نکلی ہے اور جب میں گھر گیا تو میں نے اپنی چادر چیک کی اپنی شلوار چیک کی تو مجھے اس پہ کچھ چیز نظر آئی اچھا جی اس سے پتا چلا کہ یہ چیز کب نکلی تھی پھر نواز کے نام اس کو شک تو پڑا تھا نا اور اس سلوار دیکھی پینٹ دیکھی تو کچھ چیز تو لگی ہوئی ہے تو اب ہم کیا کہیں گے اب ہم کہیں گے کہ واقعی یہ چیز نکلی ہے اب ہم اصل کو چھوڑ دیں گے کیوں کیونکہ دلیل مل گئی ہے پہلے دلیل کوئی نہیں تھی بس اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میری ہوا نکلی ہے تو ہم نے کہا تھا اصل یہ ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا یہ قصور یہاں پہ وہ بھی کام آتا ہے نا یقین اللہ یزول البشک وہ بھی یہیں پہ کام آئے گا لیکن یہ بھی کام آئے گا کہ فی الامور عمور العارزت جو حادثے کبھی کبھی پیش آتے ہیں اور ان میں اصل یہ ہے کہ وہ حادثہ نہیں ہوا جو کہتا ہے ہوا ہے اس کو دلیل دینا ہوگی یا خود آپ کو اس کا یقین ہونا چاہیے کوئی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے یا تو آپ کو بدبو آئے یا آپ نے آواز سنی ہو یا پھر سلوار پہ کچھ چیز لگی دیکھی ہو آپ نے ورنہ اصل یہ ہے کہ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا پھر کہتے ہیں ایک اور قیدا ہمارے پاس وہ کیا ہے ال یہ السل کے بارے میں سمجھا رہے ہیں شیر صاحب کے جب قیدے کے شروع میں اصل آ جائے تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے کہتے ہیں ہمارے پاس ایک اور قیدا ہے السلو اضافت الى الاقبی اوقاتی اصول یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ پیش آ جائے تو آپ اس کو قریبی ترین وقت پہ محمول کریں واقعہ تو پیش آیا ہے لیکن کب ہوا ہے آپ محمول کریں کہ قریبی وقت میں ہوا ہے اب اس کی مثال سے سمجھاتے ہیں شیخ صاحب کہتے ہیں آپ کے پاس ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ شیخ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے شک ہوا کہ کوئی چیز نکلی ہے میں نے مغرب کی نماز پڑھ لی پھر میں نے شاہ کی نماز بھی پڑھ لی میں گھر گیا اور میں گھر پہنچا تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تو میں نے اپنی شلوار چیک کی تو مجھے اس پہ کچھ نظر آ گئی ہاں جی اب یہ کون سی نماز دہرائے گا مگر اب کی, کی شاقی ہاں یہ شکشا بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ السر اضافت الحاد اسی علاقے بے کہ اصول یہ ہے کہ جب کوئی واقعہ ہو جائے تو آپ اس کو منسوخ کریں گے قریبی وقت کی طرف اب آپ کو شک ہے تو اب آپ کہیں گے کہ یہ کب ہوا ہے یہ عشاء کی نماز سے پہلے ہوا ہے یا عشاء کی نماز کے دوران ہوا ہے قریبی وقت پہ آپ اس کو محمول کریں گے ہاں اگر اگر یہ شک مغرب میں ہوا ہے پھر تو اسی پہ محمول کریں گے یہ بات صحیح ہے آپ کی اگر شک مغرب میں ہوا ہے پھر تو اسی پہ محمول کریں گے لیکن اگر یہ شک وغیرہ نہیں ہوا ویسے اس نے دیکھا ہے اب تو اب اس کو یہ پتا نہیں چل رہا کہ کس نماز میں ہوا ہے یا عشاء کے بعد دیکھا ہے مثال کے طور پر اس نے نہ اس کو شک ہوا ہے مغرب کی نماز میں نہ اس کو شک ہوا ہے عشاء کی نماز میں اور اس کے بعد جا کے اس نے دیکھا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ ابھی کسی وقت ہوا ہے اب مغرب کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی اس کی عشاء کی, کی نماز بھی صحیح ہو جائے گی ایسے ہی طواف کے دوران عورتوں کا یہ سوال آتا ہے کہ طواف تو ہم نے کر لیا خیریت کے ساتھ لیکن جب ہوٹل میں آئیں تو ہمیں دیکھا کہ شلوار پہ کچھ لگا ہوا ہے تو وہ تو بعد میں پتہ چلا جی یہ تو حیض ہے اب ہم اس قیدے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہاں پہ کہ اگر تو طواف کے دوران اسے شک ہوا تھا اور اب کمرے میں آ کے چیک کیا ہے پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ طواف کے دوران ہو چکا تھا اس وقت اس کو گیلا پر محسوس ہوا تھا یا کوئی چیز محسوس ہوئی تھی اور اگر اس کو طواف کے دوران کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی چیز نکل رہی ہے یا کوئی چیز گیلی لگی ہے اس کو یا اس کی ٹانگیں وغیرہ گیلی ہوئی ہیں کچھ نہیں ہوا ہوٹل میں آ کے اب دیکھ رہی ہے کہ یہ تو خون لگا ہوا ہے تو اب یہاں پہ شیر سا والا یہ قاعدہ جو ہے اس سے ہم کام لیں گے کہ اقرب وقت پہ محمول کریں گے ہم کہیں گے کہ طواف جو ہے وہ صحیح ہوا ہے اچھا جی یہ تو تھا الصل کے تعلق سے یہ پانچ قیدے شیخ صاحب نے بتائے تھے اس کے بعد قیدے کے الفاظ میں کیا کیا ہے جی دیکھیں ذرا قیدا دوبارہ الاصلو فی الفل الباہ اباہا کا معنی کیا ہوتا ہے جائید ہے تو اب قیدے کا اجمالی معنی کیا ہوگا قیدے کا اوپر لکھا ہوا ہے میں نے قاعدہ کا اجمالی معنی مانا مقوم شیخ صاحب نے بتایا ہے ان المستمر تفیل بیوی العدنو و عدم المنعی قاعدے کا مختصر معنی اجمالی معنی یہ ہے کہ بے میں یہ اصول جاری رہے گا کہ ہر بے جائد ہے اور ممنوع نہیں ہے یہ اصول ہر بے میں جاری رہے گا یہ بے بھی جائز وہ بھی جائز وہ بھی جائز وہ بھی جائز اللہ یہ کہ کوئی دلیل آ جائے اس کے برعکس کی اور شیخ صاحب بتاتے ہیں کہ یہ جمہور اہل علم کا یہی موقف ہے اس قیدے کے مطابق کہ کون سے علماء کے کا موقف ہے جمہور کا لیکن ظاہری جو ہیں وہ ان کا موقف جو ہے اس قیدے کے خلاف ہے ظاہری لوگ جو ہیں ان کا موقف اس قاعدے کے خلاف ہے کوئی ظاہری علماء کے نام آپ جانتے ہیں کسی ایک دو کا نام لے سکتے ہیں امام ابن حضم رحمہ اللہ امام داود ظاہری تو کہتے ہیں زہری جو ہیں ان کے علاوہ باقی سب علماء کلام کا یہی موقف ہے جو اس قیدے میں بیان ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قادہ تو ایک انسان... انسانی کاوش ہے ایسا ہی ہے نا السلفیل علی باہا یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کیوں جی فہیم بھائی کیا ہے یہ یہ کیا ہے ایت ہے قاعدہ ہے یعنی کہ نہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے نہ نبی اسلام کی حدیث ہے علماء کرام کے الفاظ ہیں اب اس کی صحت کے حق میں دلائل دینا پڑیں گے تو اب شیخ صاحب دلائل دے رہے ہیں اور دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے دلائل کی پہلی قسم آگے کیا لکھا ہے قیدا کی صحت پہ کتاب و سنت اور اجماع سے تفصیلی دلائل یہ پہلی دلائل کی قسم کیا ہے دو... آ... آ... اگلا صفحہ دیکھیں ذرا اس کے بھی بعد والا تیرہ نمبر صفحہ دیکھیں دلائل کی دوسری قسم کیا قیدا کی صحت پہ کلی درائل تو ایک ہے تفصیلی دلائل اور ایک ہے کلّی دلائل تو پہلی قسم جو ہے دلال کی وہ کیا ہے تفصیلی دلائل تو وہ پہلی دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وہ بھائی وہ ہر رحم کیا ترجمہ ہے اس کا کہ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام کرار دیا ہے تو اس ایٹ میں کتنی بیع کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حلال ہے یہ سب کا لفت کہاں سے لے لیا آپ نے اللہ تعالی نے کہا ہے البے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی بے جو ہے وہ حلال ہے جب تک کہ کوئی ایسی دلیل نہ آ جائے جو دلیل کسی بے کے حرام ہونے کا تقادہ کرے اور علماء کے کہتے ہیں یہ البیک کا لفظ جمع ہے کہ مفرد ہے مفرد ہے اور اصول یہ ہے کہ مفرد لفظ پہ علی لام آ جائے تو مفرد لفظ عموم کا تقاضا کرتا ہے کس کا تقاضا کرتا ہے عموم کا شمول کا اس کی ایک مثال لینی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والآخر زمانے کی قسم ان نر انسان الفی خسر کتنے لوگ سارے میں ہیں جی اللہ نے تو انسان کہا انسانوں تو نہیں کہا عرب الام کے ساتھ کہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نل انسان لفظ ہر انسان خسارے میں ہے گاٹے میں ہے اللہ عامر سوالی ہاتھ سوائے ان کے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک امال کیے تو انسان ہی کی طرح وہ بھیا میں لفظ بہ ہے لفظ بہ مفرت ہے اس کے اوپر ولام داخل ہوا ہے تو یہ تقاضہ کر رہا ہے عموم کا شمول کا ہر بہ ہر بہ کیا اللہ نے کیا کر دی ہے حلال کر دی ہے اچھا یہ دوسری دلیل کیا ہے دیکھیں ذرا آپ کے مذکرے میں موجود ہے کونسی آیت ہے <سؤال> لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونا تجارتنان ترادم منکن سورہ نساء کی آیت نمبر 39 اے ایمان والو تم نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے باطل طریقے سے نہ کھاؤ الا ان تکونا تجارتن مگر یہ کہ وہ مال تجارت بن رہا ہو وہ مال تجارت بن رہے ہو اور انترا منکم اور تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو کسی کا مال آپ نہیں کھا سکتے ہاں کسی کا مال تب آپ کے لیے حلال ہوگا جب تجارت کے طریقے سے آپ کے پاس آئے جب کس طریقے سے آئے آپ کے پاس تجارت سے اور باہمی رضامندی سے اچھا جی اس سے کیا پتا چلا کہتے ہیں اس ایسے پتہ چلا کہ وہ تجارت جو باہمی رضامندی سے ہو رہی ہو اس میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے اس ایسے پتہ چلا کہ وہ تجارت جو باہمی جو فری کین کی رضامندی سے ہو رہی ہو اس میں اصل کیا ہے کہ وہ کیا ہے جائز ہے وہ مباح ہے جب تک کہ اس کے منع ہونے کی دلیل نہ ملے ٹھیک ہے علماہ کرام نہیں صورت حال ابھی واضح نہیں ہو رہی جی فہیم بھائی فہیم بھائی آپ کا نام آتا ہے اور کیا آپ کے رمجیت بھائی آپ سے سوالوں نے جی اس ایپ سے کیسے دری لیں گے اللہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا مال آپ کو کھانے کی اجازت نہیں ہے کسی کا مال تب آپ کا بھی حلال ہوگا جب آپ کے پاس تجارت کے ذریعے آئے اور تجارت بھی کون سی جو باہمی نظامندی سے ہو رہی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت اگر باہمی نظامندی سے ہو رہی ہے تو وہ تجارت حلال ہے ہر وہ تجارت جو باہمی نظام سے ہو رہی وہ کیا ہے وہ حلال ہے اس کے بعد تیسری دریل یہ کیا لکھا ہوا ہے حدیث کس کی حدیث ہے یہ صحیح. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ رویت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی علی السلام نے فرمایا انما ان اس حدیث کو کون سے امام نے روایت کیا ہے امام الماجا نے اور شیخ البانی رحم اللہ نے اس کو صحیح کرار دیا ہے اب کیا مانا ہے اس کا کہ انم البیع انترا دن کہ بیع وہی ہے جو باہمی رضامندی سے ہو بیع وہی ہے جو باہمی رضامندی سے ہو تو حدیث نے بیع کو باہمی رضامندی میں محصور کر دیا اس سے پتا چلا کہ جب بھی بے باہمی رضامندی سے ہوگی تو اصل یہ ہے کہ وہ بیع کیا ہے جائز ہے اور وہ حرام نہیں ہے جب تک کہ حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ملے یہ تھے تین درائل چوتھے نمبر پہ صحابہ اکرام کا عمل صحابہ اکرام کا عمل کیا ہے کہ وہ ہر بے کرنے سے پہلے نبی اسلام کے پاس آتے تھے اور آپ سے اجازت لیتے تھے کیونکہ ایسا ہی ہے ہاں کیا تھا وہ وے کرتے رہتے تھے نبی اسلام سے اجازت نہیں لیتے تھے جو بے ممنوع ہوتی تھی آپ خبردار کر دیتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل کیا ہے پھر بے حلال ہے مباح ہے جائز ہے اور اگر اثر یہ ہوتا کہ ہر وے حرام ہے تو آپ صحابہ کرام کو خبردار کرتے کہ کوئی بھی نئی بے کرنے سے پہلے مجھ سے آکے کے سوال کر لیا کرو صحابہ کرام کا سوال نہ کرنا اور آپس میں آپ سے منظوری لیے بغیر بے کرتے رہنا اس بات کی دلیل یہ ہے کہ بے میں اثر کیا ہے کہ وہ مباح ہے اچھا اس کے بعد پانچویں دلیل کیا آئے گی اجما علماء کرام نے ہر بے کے حلال اور مباح ہونے پہ اجماع نقل کیا ہے اجمان نقل کرنے والوں میں کون کون سے ہیں لکھ لیں امام ابن قدامہ امام ابن قدامہ اور دوسرے نمبر پہ امام نووی امام نوی جی فیری صاحب بتائیں کون سے دو اماموں کے نام لکھے ہیں ابن قدامہ کس پکس سے تعلق رکھتے ہیں حنابلہ سے فک ہمبلی سے اور امام نبوی شافیوں میں سے تو انہوں نے یہ نقل کیا کہ سب علماء کے نام کا اتفاق ہے کس بات پہ بی میں اثر کیا ہے کہ حلال ہے بہ میں اثر کیا ہے کہ وہ حلال ہے اچھا جی اب دلائل کی کون سی قسم ہے دلائل کی دوسری قسم وہ کیا ہے کہ قاعدہ کی صحت کلی قسم کے دلائل پہلے تھے جی تفصیلی جزوی دلائل یہ ایت وہ حدیث اب کلی قسم کے دلائل اچھا جی پہلی دلیل کیا ہے دیکھیں ذرا اپنے پاس السلو فی الاشیاء اننافیاتی کیا ہے اصول یہ ہے کہ ہر مفید چیز کیا ہے مباح ہے یہ اصول ہے اصول کیا ہے کہ ہر مفید چیز کیا ہے مباح ہے وہ آپ کے لیے مباح ہے اچھا اب بیگ جو ہے یہ مفید چیز ہے کہ نقصان دہ ہے مفید چیز ہے تو اس سے پتہ چلا کہ بے کیا ہے مباح ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک اصول ہے کہ ہر مفید چیز کیا ہے جی مباح ہے تو بہ بھی چونکہ مباح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بے مباح ہے اچھا اب آپ کہیں گے بھی جو آپ نے اصول بیان کیا ہے کہ ہر مفید چیز مباح ہے پہلے اس کی دلیل تو دیں ہاں جی محسن بھائی کس کی دلیل مانگنے لگے ہیں ذرا کیا کس چیز کی دلیل مانگنے لگے ہیں ہر مفید چیز کیا ہے حلال ہے مباح ہے اس کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں اس کی دلیل آپ لے لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بکرا ایت نمبر انتیس میں اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے جو بھی زمین پہ ہے جو بھی زمین پہ ہے تو اس ایسے پتہ چلا کہ مفید چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہے اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ جو بھی زمین پہ ہے وہ اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا ہے انسان کے لیے کیا کرے استعمال کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو زمین پہ ہے اور نقصان دہ نہیں ہے مفید ہے وہ انسان کے لیے وبا ہے دوسری دوسری دلیل اسی ایسے کیا ہے اللہ کہہ رہے ہیں خلا خالاک اس نے جو بھی زمین پہ چیزیں انہیں پیدا کیا ہے کس کی خاطر انسان کے لیے تمہارے لیے تمہیں معاذ بنانے کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زمین پہ مفید چیزوں کا مالک بن سکتا ہے تو اب یہ اصول معلوم ہو گیا اس ایز سے کہ ہر جو مفید چیز ہے اس میں اثر کیا ہے کہ وہ کیا ہے جی مباح ہے تو بے بھی مباح بھی اچھا جی اب دوسری دلیل آپ کے پاس مذخرے میں ہے دیکھیں ذرا السل فل اباداتی المنو ال اسلفل آداتی العدن عبادات میں اصول یہ ہے کہ ہر عبادت کیا ہے ممنوع ہے اور عادات میں اصول یہ ہے کہ ہر عادت کیا ہے جائز ہے اچھا اب یہ جو ہے بے یہ عبادت ہے کہ عادت ہے یہ عادت ہے عبادت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہر عادت جو ہے اس میں اثر کیا ہے اس میں عبادت ہے ٹھیک ہے جائید ہے تو اس کا مطلب بے بھی کیا ہے جائید ہے یہاں پہ شیخ صاحب نے عادات اور عبادات میں بڑی اچھی تقسیم کی ہے عام طور پہ ساتھیوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز عادت ہے کون سی چیز عبادت ہے تو شیخ صاحب نے یہاں پہ بڑا اچھا فرق بیان کیا ہے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا کہتے ہیں عبادت وہ ہوتی ہے جس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ اخروی ہو عبادت وہ ہوتی ہے جس کا جس کی سب سے بڑی مسحت جس کا سب سے بڑا فائدہ وہ کون سا ہو دنیاوی ہو کہ اخروی ہو اخر وہ اخروی ہو. اخر ہو اچھا جی اب وہ یہاں پہ یہ انہوں نے تعریف کر دی ہے عبادت کی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی دنیاوی فائدے بھی ہوں کون سے فائدے دنیاوی لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ اس, کا اس کی بڑے فوائد ہیں وہ دنیاوی ہیں تو اخروی ہیں تو اگر اس کے بڑے فوائدے جو ہیں اخروی ہیں تو وہ عبادت ہے مثال کے طور پہ نماز ہاں جی نماز پڑھنے سے اچھے صاحب کے بیٹے کا نام کیا ہے جی دی؟ عبداللہ دہان سے سوال آپ سے ہو سکتا ہے بس مجھے نام اصل میں نہیں آ رہے اسی لیے کچھ بس لوگ بچے ہوئے ہیں جی ہاں پہلے ہوتا تھا کہ وہاں کلاس میں وہ لہنے ہوتی تھیں تو اس حساب سے سوال کرنا آسان تھا اچھا جی نماز کا جو ہے بڑا فائدہ وہ اخروی ہے کہ دنیاوی ہے دنیاوی فائدے ہیں کوئی انکار نہیں ہے کیا ہوگا آپ وضو کر کے آئیں گے منہ دھل جائے گا پھر مسجد میں چند قدم چلیں گے تو جناب جسم میں حرکت ہوگی اور وہ لکھا ہوتا ہے نا انہیں خبریں آ رہی ہوتی ہیں جو آپس میں کرسی پہ مسلسل بیٹھے رہتے ہیں وہ بہت سی بیماریوں میں ہو جاتے ہیں جو نماز کے لیے آئے گا نماز پڑھے گا رقو میں جائے گا سجدے میں جائے گا حرکت ہوگی میدے کی حرکت ہوگی تمام جسم کی حرکت ہوگی یہ بڑے فوائد ہیں اس کے لیکن بنیادی فائدہ کیا ہے <تصفح> ہاں بنیادی فائدہ جو ہے اس کا اخروی ہے اور یہاں پہ شیخ صاحب نے خبردار کیا ہے علمائے کلام کو جمعہ پڑھانے والوں کو درد دینے والوں کو کہ جب کسی عبادت کی ترغیب دے رہے ہوں تو آپ کا فوکس کس چیز پہ رکھیں اس کے اخروی فوائد پہ رکھیں لوگوں کو یہ نہ بیان کرتے آخری نماز پڑھا کروں جس میں وردش ہوتی ہے آپ کے جسم میں حرکت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے فلان سائنسدان نے کہا ہے کہ یہ ہے وہ ہے یوں ہے اور غیر سرفی لوگوں کو دیکھا گیا وہ ایسا کرتے ہیں ان کی زیادہ توجہ وہ عبادت کی طرف لوگوں کو لے کر آتے ہیں اور توجہ زیادہ کدھر رکھتے ہیں دنیاوی فوائد کی طرف اس سے ان کی نیت خراب ہو جاتی ہے آپ اصل فائدے بیان کریں کہ رب راضی ہوگا گناہ دل جاتی ہیں گناوں سے پاک صاف ہو جائیں گے یہ سارے بیان کریں اور آخر میں کہہ دیں کہ ویسے اس کے کچھ دنیاوی فوائد بھی ہیں لیکن بنیاد اس کو بنائیں اخروی فوائد کو لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑیں آخر کے ساتھ جوڑیں دنیا کے ساتھ نہ جوڑیں یہ شیخ صاحب نے یہاں پہ خبردار کیا ہے اچھا جی اب جو ہوگی کیا نام ہے عادت اس کے فائدے کیا ہوں گے دنیاوی اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا دنیاوی ہوگا مثال کے طور پہ شکشت کہتے ہیں تجارت کو لے لیں بے کو لے لیں انسان بے کیوں کرتا ہے جی مال حاصل کرنے کے لیے دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور کبھی کبھی انسان کی نیت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یار میں بے اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے مال میرے پھر میں سب کا خیرات کروں لیکن یہ اصل نہیں ہے اصل یہ ہے کہ آپ تجارت کیوں کرتے ہیں اس کا بڑا مین مقصد کیا ہوتا ہے مال آئے میں بیگم کو کھلا سکوں مکان لے سکوں گاڑی لے سکوں موبائل لے سکوں بچوں کو پیسے دے سکوں یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے شیخ صاحب نے ایک اور مثال دی ہے کہتے ہیں کہ آپ اقال پہنتے ہیں ٹھیک ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے جی خوبصورتی جمال پیارے نظر آئیں گے تو کہتے ہیں اس لیے یہ بھی کیا ہے عادت ہے تو لباس کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ سارے عادت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہ ضابطہ ہے یہ وہ اصول ہے جس کے ذریعے آپ فرق کر سکتے ہیں عادت میں اور عبادت میں تو اب دوسری دلیل کیا تھی اب دوبارہ دیکھیں آپ السلفیل عبادات میں اصول یہ ہے کہ ہر عبادت کیا ہے ممنوع ہے کوئی بھی عبادت کرنے لگیں گے تو اس کی دلیل چاہیے ہوگی دلیل کے بغیر عبادت نہ کریں کیوں جی تیجا ساتواں چالیسواں برسی یہ آپ عادت کے طور پہ کرتے ہیں کہ عبادت کے طور پہ عبادت کے طور پہ کرتے ہیں نا تو جب یہ کرتے ہیں تو پھر اس کی دلیل چاہیے ہوگی اصل یہ ہے کہ ہر عبادت کیا ہے ممنوع ہے اور عادت میں اصول یہ ہے کہ ہر عادت جائز ہے تو بے جو ہے یہ عادت ہے تو جب ہر عادت میں اصول یہ ہے کہ وہ جائد ہے تو بھی کیا ہے جائز ہے یہ کلی قسم کے درائش شیخ صاحب دے رہے ہیں اور آخری دلوں نے یہ دی ہے کہ اشری یاقو جا اتبل شریعت آسانی کا پیغام لے کر آئی ہے ہاں جی بے کو حرام قرار دیں گے تو اس میں آسانی ہے کہ بے کو مباح قرار دیں گے تو آسانی ہے قرار دیں گے اگر آپ نے کہہ دیا اصل یہ ہے کہ ہر بے حرام ہے لوگ تو مصیبت میں پڑ جائیں گے تو اس لیے ان تمام دریل کا خلاصہ یہ ہوا کہ یہ قادا بالکل صحیح ہے کہ الفلو قیدا کیا پڑھ رہے ہیں ہم کون سا قیدا پڑھ رہے ہیں ہم کیوں بھی عبداللہ dostan... آپ بتائیں کون سا قیدا پڑھ رہے ہیں عبداللہ اللہ تیسرا <سط جی کس سے سوال کیا جائے ہاں جی وہ ہمارے بزرگ عبد صاحب کون سا قیدا ہم پڑھ رہے ہیں السلو فل بیو الباح ہمارا پہلا قیدا چل رہا ہے جو بڑے قواعد ہیں وہ شیخس کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے قواعدوں اور ذکر کرتے رہتے ہیں لیکن مین قیدا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے السلو فل بیوی اب تو عربی کے الفاظ آپ کو یاد ہو جانے چاہیے ال فی فل بیوی الباح کے بیو میں اثر کیا ہے اباہت شیریں اب مثالوں کی طرف آتے ہیں اور یہ شیخ صاحب کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ جو مثالیں وہ دیتی ہیں شیخ صاحب مثال دینے سے پہلے یہ اصول بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے آپ نے بتا دیا کہ ہر بے میں اثر کیا ہے کہ وہ مباح ہے اب یہ قاعدہ اس قیدے سے مستثنا کون سی چیزیں ہوں گی کون سی چیزیں اس قاعدے سے خارج ہوں گی شیخ صاحب کہتے ہیں ہر وہ بہ جس میں بہ کی شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو یا معنی میں سے کوئی معنی موجود ہو تو یہ وہ بہ ہوگی جو حرام ہوگی جو غلط ہوگی ورنہ اصل یہ ہے کہ ہر بہ حلال ہے اور شیخ صاحب کہتے ہیں میں آپ کو نا اپنے تجربے کی روشنی میں ایک نشانی بتاتا ہوں ان بیو کی جو حرام ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ جن ویو میں آم طور پہ لوگوں میں جھگڑے ہوتے ہیں جان لیں کہ وہ ویو شریعت میں حرام ہے شیخ صاحب کہتے ہیں جن ویو میں آم طور پہ کبھی کبھی نہیں عام طور پہ جن ویو میں لوگوں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں جان لیں کہ وہ ویو شریعت میں حرام ہے اب شیخ صاحب اس قیدے کو بہت سی مثالوں کے اوپر اس کی تصویر کرنا چاہیں گے اس قیدے کو بہت سی مثالوں پہ چسپاں کرنا چاہیں گے آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں جی کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیا کہیں تطریق کو؟ گی تفریح کوئی جی فٹ کرنا چلے سال بول دیے اچھا جی پہلی مثال اچھا یہ مثالیں آپ کو پتا ہے شیخ صاحب کی طرف سے ہیں تو شیخ صاحب کے یعنی کہ جو ان کی رائے ہے ان کے مطابق ہے کیونکہ پہلی مثال کون سی آڑی ذرا دیکھیں بہ تقسیت قسطوں والی بہ اب قسطوں والی بے میں آپ جانتے ہیں کہ علماء کرام میں کچھ اختلاف ہے شیخ البانی رحمہ اللہ اور برے سغیر پاکو ہند کے بہت سے اہدیث علماء کرام اس بے کو درست نہیں سمتے اور عام طور پہ علمائے کرام کیا سمتے ہیں جے سمتے ہیں اب شیخ صاحب اس کی مثال دینے لگے ہیں اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ بہ تقسیف جو ہے یہ اس کے بارے میں راجے قول کیا ہے میں صرف نہیں جاؤں گا میں صرف یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ یہ قاعدہ اس قاعدے کی روشنی میں ہم نے اس بے کا جائزہ لینا ہے تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ بہ تقسیف قسطوں والی بہ کی ہمارے زمانے میں کئی صورتیں ہیں کئی شکلیں ہیں اور اس کی عام طور پر جو شکل چل رہی ہے وہ کیا ہے شیخ صاحب اس کی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں بے وسل آتن بسامان ان مجل منجم بعل آتن بسامن ان معجل منجم الازمینت ان معنا اخرا من سمن الحاف کوئی چیز بیچنا مؤخر قیمت کے بدلے میں کس قیمت کے بدلے میں مؤخر کا مطلب کیا یعنی کہ <سجور> <سجور> قیمت بعد میں دی جائے گی اور صرف مؤخر نہیں ہے بلکہ منجم قسطوں پہ ہے اللہ عزمینہ معینہ قسطیں طے کر لی جاتی ہیں ایک مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد یا سال کے بعد یہ طے ہو جاتا ہے اور یہ قیمت نقدن قیمت سے زیادہ ہوگی یہ ہے بے و کی تعریف کوئی چیز بھیجنا مؤخر قیمت کے بدلے میں اور مؤخر قیمت قسطوں پہ ہوگی اور اس قیمت سے زیادہ ہوگی جو قیمت کیا ہے حاضر قیمت ہے حاضر قیمت سے زیادہ قیمت ہوگی یہ ہے بہت تقسید کی تعریف اچھا اب کہتے ہیں کہ دہ تقصید کا سوال ہوگا کہ یہ مباح ہے کہ مباح نہیں ہے کہتے ہیں ہمارا تو ہمارے نزدیک تو جواب آسان ہے پڑا کیا السلفل بیہ اڑی علی باہ اصل یہ ہے کہ ہر وے کیا ہے مباہ ہے کہتے ہیں جو کہتے ہیں حرام ہے دلہر ان کو دینا پڑیں گے ہمیں کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اصل یہ ہے اصول یہ ہے کہ ہر بے کیا ہے مباہ ہے اب اگر ہمیں کوئی اس سے روکے گا تو دلیل اس سے پوچھی جائے گی ورنہ اگر وہ دلیل نہ دے سکا تو ہم اس کی بات کو ریجیکٹ کر دیں گے اچھا یہ ہو یہ ہم نے یہ بہ تقسیل پیش قیدے کی تطبیق کی ہے ایک آپ دوسری مثال کیا دیکھیں ذرا زیورات کے سیٹ کی بہ ہے لو جی ایک آدمی آیا آپ کے پاس وہ کہتے جی زیورات کا ایک سیٹ مل رہا ہے اور بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نقدن لیں گے ابھی قیمت دیں گے تو ایک لاکھ ریال میں دوں گا اور اگر آپ قسطوں پہ لیں گے ایک سال کے بعد دیں گے قسطوں پہ تو ایک لاکھ پچاس ہزار تو اب کوئی صاحب اٹھے جنہوں نے القواعد الفطیہ المتعلقہ بل بیو پڑے ہوئے تھے آپ میں سے انہوں نے کہا جی الفصل بل بیوئی الباحا کہ میرا فتویٰ یہ ہے کہ یہ بہ بالکل جائید ہے کیونکہ بہ میں اصول کیا ہے وبا ہوتی ہیں تو کیا خیال ہے یہ فتویٰ ٹھیک ہے یہ فتوا ٹھیک نہیں ہے آپ کا اصول تو ٹھیک ہے آپ کا قہدہ تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک مانے پایا جا رہا ہے کیا پایا جا رہا ہے معنی کیا ہے کہ یہاں پہ جو چیز بیچی جا رہی وہ کیا ہے جی گولڈ اور گولڈ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا گولڈ کی جب بہ ہوگی کیسے ہوگی نقد ہوگی ہو. ہو ایک ہاتھ سے آپ زیورات لیں گے دوسرے ہاتھ سے آپ قیمت ادا کریں گے جب تک قیمت ادا نہیں کریں گے آپ دونوں کو الگ ہونے کی اجازت بائیں مشتری ایک ساتھ رہیں گے حتہ کہ اگر پیشاب کرنے کے لیے جانا جانے کی اجازت ہوگی تو اگر وہ کہیں مجھے پیشاب ہے مجبور مجھنی ہوتے کس سے اجازت لینی ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے بھائی اس سے کہتے ہیں یہ تو اللہ کا معاملہ ہے ہاں جی اگر پیشاب کرنے جانا ہے تو آپ بے کو کینسل کریں گے پہلے کہ میرا آپ کا معاہدہ ختم ہوا اب پیشاب کرنے میں جا رہا ہوں واپس آتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ آپ بہ کرنی ہے یا کہ نہیں نئے سرے سے طے کریں گے سمجھ قیمت میں کچھ کمی ہو جائے گی شاید کمی ہوگی کہ بڑھ جائے گی یہی تو مسئلہ ہے یہ کوئی پتہ نہیں ہو سکتا ہے دوبارہ آپ جب نیٹ دیکھیں گے بابا گوگل گوگل سے آپ کو دیکھیں گے پتا چلتا کہ قیمت بڑھ چکی ہے تو اس میں کمی کا بھی امکان ہے اور بڑھنے کا بھی امکان ہے تو اب یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصول تو یہ بیان کیا گیا کہ الاصلو فی فل علی باہ لیکن یہاں پہ مانے آ گیا کیا آ گیا یہاں پہ مانے آ گیا اچھا جی اس کے بعد ایک اور مثال جی اب مثال کیا ہے تیسری دیکھیں جی ہاں ٹھیک ہے یہ تین اس کی شکلیں ہو جائیں گی جی جی صحیح ہے ان تین سارے شکل بہت ضروری ہیں سالیں بہت ضروری ہیں یہ کہتے ہیں جی ایک مثال ہے گاڑی کی تین صورتیں ہوں گی پہلی صورت کیا ہے کہتے ہیں میں آپ کو یہ اپنی گاڑی قسطوں پہ بھیج رہا ہوں اگر آپ ایک سال کے اندر پیسے ادا کریں گے تو ایک لاکھ بیس ہزار روپئے کی کتنے کی ایک لاکھ بیس ہزار کی اور اگر تین سال آپ لگائیں گے تو پھر ایک لاکھ پچاس ہزار اور اگر آپ چار سالوں میں ادا کریں گے تو دو لاکھ اچھا اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی گاڑی بیچنے والے نے کہا کہ ایک سال میں ادا کریں گے تو ایک لاکھ بیس ہزار دو سالوں میں تو کتنی ایک لاکھ پچاس ہزار اور چار سالوں میں دو لاکھ آپ کہتے ہیں مجھے قبول ہے اور آپ لوگوں کا معاہدہ ہو گیا ہاں جی جی جی جی اب پتہ چلے گا آپ لوگوں کا ہاں جی وہ کہتے ہیں اصل و علی باہر اب انہوں نے قاعدہ تو صحیح پڑھا انہوں نے قیدا صحیح پڑا اور یہ قیدا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک شرط مفقود ہے شرط یہ ہوتی ہے بے میں کہ قیمت طے کرے اور یہاں پہ قیمت طے نہیں ہوئی اس نے اعلان کیا ایک سال میں ہو تو اتنی دو سال میں ہو تو اتنی چار سال میں تو اتنی اب آپ لوگوں کا وائدہ ہو گیا کون سی قیمت ہے کوئی پتہ ہی نہیں اور یہ وہ صورت ہے بہ تقسیب کی جو سب کے نزدیک منع ہے یہ قسطوں والی بیع کی وہ شکل ہے جو سب کے نزدیک منا ہے کیونکہ قیمت طے ہی نہیں قسطوں والی جس شکل کو عام طور پہ علمائی کے نام جینس قرار دیتے ہیں وہ کیا شکل ہے وہ آپ طے کر کے نکلیں قسطوں کے اوپر تو ہے لیکن طے کریں کتنے میں ہے اب آپ لکٹ پہ لے کر جا رہے ہیں کہ قسطوں پہ لے کے جا رہے ہیں قسطوں پہ کون سا پیکج لے کر جا رہے ہیں ایک سال والا کہ دو سال والا کہ چار سال والا یہ تو بات فائنل کر کے آپ اٹھیں مار سے سنیں گے اچھا جی اب اس کی دوسری شکل اچھا تو یہ کیوں مملو تھی پھر شرط کون سی شرط قیمت ماری جی قیمت متعین نہیں تھی قیمت متعین نہیں تھی اچھا جی اب ایک اور شکل وہ کہتا ہے گاڑی کا مالک کہتا ہے یہ گاڑی میری ہے اگر آپ ایک سال میں اس کی کس نے ادا کریں تو اس کی قیمت ہے ایک لاکھ بیس ہزار روپیہ اور اگر دو سال میں ادا کریں تو ایک لاکھ پچاس ہزار روپیہ اور اگر وہی مثال دوں گا پیچھے والی اگر آپ چار سالوں میں ادا کریں تو دو لاکھ روپیہ اور آپ نے کہا جی چلو جی بہ ہو گئی لیکن ساتھ یہ طے ہوا کہ میں پیکج کون سا لے رہا ہوں دو سال والا یا چار سال والا ایک آپ نے طے کر دیا کہ چار سال والا پیکج لے رہا ہوں چار سال والا پیکج میں قیمت کتنی ہے دو لاکھ بے ہو گئی تو یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے یہ جمہور کے نزدیک کیا ہے یہ صحیح ہے کیوں یہاں پہ قیمت کیا ہے طے ہے اور اگر آپ کہیں گی یہ بھی منع ہے جیسے پہلی منع تھی میں کہتا ہوں یہ بھی منع ہے ہم کہیں گے اصل و فل علی باہ اصل یہ ہے کہ ہر بے کیا ہے مباح ہے اور پہلی میں چونکہ شرط ایک جو تھی وہ مفقوط تھی تو اس لیے ہم نے کہا تھا وہ حرام ہے اور یہاں پہ شرائط پوری ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ حلال ہے اچھا جی ایک اور صورت آپ آب. اب کیا جی ایک انسان آتا ہے وہ گاڑی خریدنا چاہتا ہے گاڑی موجود ہے کہتا ہے جی کتنے میں وہ کہتا ہے جی مثال کے طور پہ ایک لاکھ میں دوسرا کہتا ہے نہیں دی اسی ہزار میں وہ کہتا ہے نہیں دی نبے میں یعنی کہ اس نے ایک لاکھ کہا تو اس نے خریدنے والے نے آگے سے کیا کہہ دیا اسی اور گاڑی والے نے اب کتنا کہہ دیا نبے پھر بات کرتے کہتے وہ کہتا ہے جی میں تمہاری وجہ سے چلو جی میں تمہیں پچاسی کی دے دیتا ہوں کتنے کی دیتا ہوں پچاسی کی اب کتنے ریٹ ذکر ہوئے ہیں ایک لاکھ والا بھی اسی والا بھی نبے والا بھی پچاسی والا بھی تو آخر میں جو خریدی ہے وہ کتنے لیں پچاسی میں تو اب اس کا کیا ہوگا ہے یہ جائز ہے کیونکہ کس کے اوپر معاہدہ ہوا ہے اور قیمت طے ہو گئی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تھی جی یہ صورتیں جو تین لکھی تھیں شیخ صاحب نے اچھا اب یہ تو گاڑی والی یہ تو قسطوں والی تھی یعنی کہ تین مثالیں اب آگے ایک اور مثال کی طرف آئیں ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے گاڑی چاہیے اور گاڑی کے اوساف یہ یہ ہیں اوساف سے مراد کیا ہے گاڑی کا نام اس کا ماڈل اس کا کلر وغیرہ وغیرہ تو ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں گاڑی بیچتا ہوں یہ گاڑی جو تم مانگ لے ہو نا ایسی گاڑی میں تمہیں بیچتا ہوں ایک لاکھ ریادی وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میں نے ایک قبول کی پھر وہ جاتا ہے بازار میں کون بیچنے والا بیچنے والا کہاں جا رہا ہے بازار میں اور بازار میں وہ گاڑی تلاش کرتا ہے پھر گاڑی وہ خریدتا ہے اور پھر لا کر اس کو دے رہا ہے تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے یہ کیوں نہ ہے ہاں یہ اس لیے کہ بے مالا یملک ہو گیا ہے یہ کیا ہو گیا بے مالا یملک ہو گیا ہے تو یہ جائز نہیں ہے اچھا پھر وہ کہتے ہیں ایک اور صورت اس کی اور ہم کیا قیدا کیا پڑھیں گے یہاں پہ السلو فل بھی ہو یہ کیا ہے علی بہ اچھا اب ایک اور صورت ایک آدمی آیا وہ کہتا ہے کہ مجھے ایسی ایسی گاڑی چاہیے اس نے سارے اور بیان کر دیے اور آپ کے ذہن میں آ گیا کہ ایسی گاڑی تو فلاں بھائی کے پاس موجود ہے آپ اٹھ کے وہاں وہاں سے گئے اور ان سے جا کے کہا کہ یار یہ گاڑی مجھے بیچو اس نے آپ کو گاڑی بیچ ڈالی اب گاڑی آپ نے لے لی چابیاں آپ نے پکڑ لی اب آپ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں اس سے ہاں جی تم وہ گاڑی کہہ رہے تھے اور تمہیں اتنے میں چاہیے تھی ٹھیک ہے لینی ہے پھر کہتے ہیں جی لینی ہے کرو جی معاہدہ مجھ سے کر لیا اور وہ گاڑی اس کو بیچ ڈالی تو یہ جائز ہے یہاں کیوں جائز ہے جس, جس, جس, جس, جس, جس, جس. مالک بن چکا ہے جو پہلے مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں حرام قرار پا رہی تھی وہ اب نہیں ہے تو اب اس صورت میں جائز ہے اچھا یہ اب ایک اور شکل آپ نے پاس دیکھیے گا شاید میں نے نام بھی اس کا لکھا ہو بیع المرا اس میں کیا ہے جی اس کی تاریخ شیخ صاحب نے یہ کی ہے کہ بیچنے والا کوئی چیز بیچتا ہے ایک مقرر قیمت کے بدلے میں اور ساتھ کہتا ہے کہ اس کے اوپر میں فائدہ بھی لوں گا وہ فائدہ کتنا ہے یا تو اس کی مقدار بتائے گا دس ہزار میں عام یا اس کی فیصد بتائے گا ہر ہزار کے بدلے میں گاڑی کی قیمت ہے پچاس ہزار اور ہر ہزار کے بدلے میں ایک ریال میں لوں گا یا دو ریال لوں گا یا اتنے فیصد لوں گا ایسا طے کرتا ہے آپ کے ساتھ تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے جی جی یہ جائز ہے اصل کیا ہے کہ یہ کیا ہے جیز ہے لیکن تب جائز ہے جب وہ گاڑی کا کیا ہو مالک ہو یا کسی کے پاس گاڑی ہے تو اس سے پہلے لے جیسا کہ ابھی ہم نے کہا تھا لیکن بیل مرابا کے نام پہ عام طور پہ بینکوں میں کیا ہو رہا ہے شیخ شیخب یہ بتانا چاہ رہے ہیں بیر مرابا کے نام پہ بینکوں میں وہ کام ہو رہا ہے جو حرام ہے تو درست نہیں ہے وہ نام دیتے ہیں اس کو بیر مرابہ کا کوئی آدمی بینک میں آیا اس نے کہا کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے بینک کہتا ہے ٹھیک ہے گاڑی مل جائے گی کتنے میں جی گاڑی مارکیٹ میں ہے مثال کے طور پہ ایک لاکھ ریال میں اور بینک دے گا ایک لاکھ بیس ہزار میں ایک لاکھ بیس ہزار میں دے گا آپ کے ساتھ معاہدہ کرے گا اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک چیک دے گا بنا کر بینک چیک دے گا آپ کو ایک لاکھ ریال کا اور کہے گا فلاں شو روم میں چلے جائیں اور ان کو یہ ایک لاکھ ریال دے دیں اور جو گاڑی آپ ہمارا آپ کا معاہدہ ہوا وہ ان سے لے لیں اب یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے کیونکہ ان بینک نے ابھی وہ گاڑی خریدی نہیں تھی اور پہلے آپ کو بیچ ڈالی پہلے آپ سے معاہدہ کر لیا تو یہ غیر مرابا کے نام پہ غلط ہو رہا ہے لیکن غیر مرادا کے نام پہ ایک جئے صورت بھی ہے شیخ صاحب بتاتے ہیں ایک جے صورت بھی ہے وہ کیا کہ گاڑی خریدنے والا آیا بینک اس سے کہتا ہے ہاں جی آپ کو واقعی چاہیے آپ سنجیدہ ہیں اگر آپ کو چاہیے تو ہم خریدتے ہیں آپ کے گاڑی پھر آپ کو بیچ ڈالیں گے وہ کہتا ہے جی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں خرید لوں گا آپ سے اب باقاعدہ بہ نہیں ہوئی باقاعدہ معاہدہ نہیں ہوا ایسا نہیں ہے کہ بینک آپ سے لکھوائے کہ لکھیں آپ کو لینا پڑے گی لکھیں اگر آپ نے نہ لی تو آپ کو دس ہزار روپیہ جرمانا پڑے گا یا آپ یہ لکھ کر دیں کہ اگر آپ نے نہ لی تو ہمارے جو وہ خرچہ ہوگا وہ آپ کو دینا پڑے گا جو بینک ہمارا کاروائی کرے گا لکھ کر شو روم کے مالک کو ہم بھیجیں گے وہاں ہمارا آدمی جائے گا لے گا یہ خرچہ وغیرہ آپ کو دینا پڑے گا تو اگر یہ چیزیں آپ لکھوا لیتے ہیں تو پھر یہ غلط ہے اگر آپ پکا معاہدہ لکھوا لیتے ہیں بے کرتے نہیں ہیں لیکن پکا لکھوا لیتے ہیں کہ آپ کو لینا پڑے گی نہیں لیں گے جرمانا پڑے گا یا آپ کو عربون دینا پڑے گا عربون کو کیا کہتے ہیں جی جیانا ہاں جی بیانہ کیا دینا پڑے گا بیاانہ دینا پڑے گا تو اگر بیانہ لکھوا لیا کہ وہ دینا پڑے گا یا دیں ابھی یا آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا یا آپ کو ہمارا خرچہ دینا پڑے گا جو ہم آپ کی وجہ سے یہ سارا کریں گے وغیرہ وغیرہ اگر یہ چیزیں شامل کرتے ہیں تو یہ غلط ہے اور اگر ویسے آپ اس سے کہتے ہیں ابھی آپ سنجیدہ ہیں سوچ نہیں ہمیں آپ کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے آپ کہتے ہیں جی جی بالکل میں لوں گا تو یہ ایک وعدہ ہے وعدہ ہے اگر وہ پھر جائے گا آپ اس کی بےتی تو کریں گے بینک بے تو کرے گا اس کی لیکن جرمانہ نہیں ڈالے گا عدالت میں نہیں لے کر جائے گا اور بیاانا نہیں لے گا تو پھر یہ جائید ہے پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر جائید ان کی کیا دلیل ہوگی السلفل بھی الباہا شیخ سو بیان اصل میں کرنا چاہتے ہیں الاصلو افل بھی الباہا اچھا جی اب یہ آخری مسئلہ ہے اس باب کے تعلق سے تقریباً وہ کیا ہے جی نمبر پانچ کیا ہے جی بیع السلام اچھا ٹھیک ہے چلیں اس کو بات بتا دیجیے چلے جی اب آپ سے جاد چاہتے ہیں تو پہلا قیدا کیا تھا بس یہ مجھے بتا دیں یار پر میں بتائیں آپ تو آپ سارے فی السلو میں اصل کیا ہے کہ ہر بے جائد ہے مباح ہے حلال ہے اور جو کہتا ہے کہ آپ جو بے کرنے والے ہیں یا حرام ہے دلیل اس کو دینا ہوگی ورنہ اصل یہ ہے کہ ہر بے مباح ہے اور اگر کوئی شرط مفقود ہو یا معنی موجود ہو تب جو ہے وہ بیع غلط قرار پائے گی حرام قرار پائے گی ورنہ ہر بیع کیا ہے وہ حلال ہے اور یہ جو زیورات والی بات میں نے بیان کی تھی اس میں میں بتا دوں گھول کے معاملے میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں ہماری مائیں بہنیں جب وہ جاتی ہیں زیورات کی بیع وغیرہ کرنے کے لیے عام طور پہ اس میں غلطی کر کے جاتی ہیں جب وہ چار تو چار تولے یا بیس گرام کہ زیورات لے کر جاتی ہیں اور خرید کر کون سے لاتی ہیں اٹھارہ گرام والا نہیں بیس والا دیا اور نیا لے کر آئی اٹھارہ گرام والا تو یہ کمی بیشی ہے آپ کو پتا ہے جبکہ کہ کی گورڈ سے گیا ہوگی تو برابر ہونا چاہیے اور اسی مجلس میں یہ آپ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ سے لے والا معاملہ ہو جانا چاہیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں یہ کاروبار کے مسائل کو بیگ کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی توفق نیت بنوائے تاکہ ہم حرام سے بچ سکیں اور اپنے بچوں کے منہ میں حلال کا رخما ڈالیں اور دین کا علم سیکھنا ویسے بھی ثواب کا کام ہے وہ صلی اللہ تعالی عالی محمد, وآلہ محمد